إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد پچھلے درس میں بدعت متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں اور وہ یہ کہ بداعت ایک انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو علم رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے دوسرے وہ لوگ ہیں جو علم کے بغیر عمل کرتے ہیں اور نصارا کی گمراہی ہم نے دیکھی تھی عیسائیوں کی گمراہی ہم نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے علم کی بجائے انہوں نے اپنے فلسفے کو اپنی عقل کی اپج سے جو عقیدہ انہوں نے عقف کیا اس عقیدے کو دین کی بنیاد بنایا اسی طرح سے عبادتی امور میں اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو فتح پش ڈال کر انہوں نے اپنی طرف سے ربانیت ایجاد کی اور ایسے مجاہدے کیے جو اسلام میں دین میں نہیں ہیں تو بداعت انسان اچھی نیت سے ایجاد کرتا ہے اچھی نیت سے بناتا ہے لیکن بداعت انسان کو ہلاک کرتی ہے آج ہم تین باتیں دیکھیں گے جو بداعت پر گفتگو کرنے سے پہلے آدمی کو اپنے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے اگر آپ بدعات کا رد کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ذات سے بدعات سے بچنا چاہتے ہیں تو کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہیں وہ باتیں کیا ہیں نمبر ایک اللہ کا دین مکمل ہے اللہ کے دین میں کوئی کمی نہیں اللہ نے جو دین دیا ہے وہ دین کامل ہے اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے جتنی چیزیں ایک انسان کو معلوم ہونا چاہیے جتنے احکام ایک انسان کے پاس ہونے چاہیے اللہ نے وہ سب انسان کو دے دیے تو پہلی بات یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دین مکمل ہے دین کامل ہے اس میں کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اتمم تو علی کم نتی و ربی تو یہ سورہ الما کے آئے نمبر تین ہے اللہ الگ فرماتا ہے الیوما آج عربی زبان میں الوم کی معنی ہے آج ٹوڈے الیما اکمل تو الکم میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو وہ اتمم اور میں نے تمام کر دی کامل کر دی مکمل کر دی کمپلیٹ کر دی اتمن تو علئی کم تم پر نعمتی اپنی نعمت لکم اور میں راضی ہو گیا تم سے تمہارے لیے الاسلام دینن اسلام کے سلسلے میں دین کے طور پر ہے اس کا ہم ترجمہ کریں گے الیؤ ماہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر لی اور اسلام کے سلسلے میں میں اس بات سے راضی ہو گیا کہ اسلام تمہارا دین ہوگا میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا یہاں پر تین باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں نمبر ایک الیؤ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں تھے اور ارقا میں تھے اس آیت سے اللہ تعالی نے ساری انسانیت کو خصوصاً مسلمانوں کو یہ بات سکھائی کہ اللہ کا دین کامل ہو چکا ہے اکمل میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اب دین میں کوئی کمی نہیں کوئی حکم اللہ کا ہے جس کا کرنا لازم ہو کوئی چیز حرام ہے جس سے بچنا ضروری ہو اللہ رب العالمین نے سب کچھ بتلا دیا اجمالا یا تفصیلا بتانے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے تفصیلا بتلا دیا جیسے اللہ نے بتلا دیا کہ اور کریم میں ہم دن مسکوحن بہتا خون نہیں کھا سکتے ہیں نہیں پی سکتے ہیں اسی طرح سے ہم کو بتلایا گیا الحما خنزیر خنزیر کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم کو بتلا دیا مردار ہم نہیں کھا سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے بتلایا شراب ہم نہیں پی سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمی نے ہم کو کچھ چیزیں سراہدن بتلا دی جیسے سود کے بارے میں بتلا دیا سود آرام ہے تو بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمی نے بتلا دی کہ آرام ہے اور بہت سارے احکامات دے دیے جیسے اللہ نے بتلایا عصیم الصلحا اور اسی طرح سے ایک لمبی فہرست ہے وہ عطیم الحد جو الحمدل تو جو بھی اللہ نے احکام دیے ہیں بعض احکام وہ ہیں جو سراہطن اللہ تعالی نے بیان کر دیے یہ کرنا ہے اور دوسرا یہ نہیں کرنا ہے لیکن کچھ چیزیں اجمالن بتلا دی جیسے ہم کو بتلایا کہ قل العیم اللہ والرسول کہ اے نبی کہو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی تو رسول کی فرما برداری میں وہ سارے احکام آ گئے جو قرآن میں نہ ہو اور حدیث میں ہو یا قرآن میں بھی ہو اور حدیث میں بھی ہو تو یہاں بتلا دیا گیا کہ رسول تم کو جو حکم دے گا ماننا پڑے گا تو اللہ نے اپنے حکم کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی فرما برداری کا حکم دیا جس سے معلوم معلومات کہ چاہیے وہ قرآن میں نہ ہو اگر وہ قرآن میں نہ بھی ہو تو وہ حدیث میں اگر ہے تم کو ماننا پڑے گا کیوں کہ اللہ نے کیا فرمایا اصیم اللہ اور وہ الرسول کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو اللہ کا حکم کہاں ہے قرآن میں ہے سراتن رتلا گیا ہے پھر رسول کی مانو یعنی رسول نے جو قرآن سے ہٹ کے اور احکام پیش کیے ہیں وہ بھی تم کو ماننے پڑیں گے چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو تو کچھ احکام اب یہ اجمانی حکم ہے اس میں وہ ساری چیزیں آ گئیں چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو جو رسول نے بتلائی ہے تو قرآن میں اللہ رب العظمی نے بہت کچھ بتلایا لیکن سب کچھ قرآن میں نہیں بتلایا اجمانی طور پر ہم کو رسول کے تابع کر دیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا دیا ہے وہ بھی ماننا ہمارے لیے ضروری ہے اب اللہ نے دین کو کامل کر دیا اب مثال کے طور پر کچھ باتیں ایسی ہوئی آج بھی کہے گا کہ کچھ چیزیں حرام ہیں لیکن پھر مجبوری بعض اوقات ہو جاتی ہیں اللہ نے اس کے بارے میں بتایا کہ نہیں بتایا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اللہ إِلَيْهِ اللہ نے صاف تم کو بتلا دیا ہے وہ جو اس نے تم پر حرام کر دیا اللہ مغور तुम علہى سوائے ان چيزوں كے جن ميں تم مجبور كر ديے جاؤ تصوير بنانا كيا ہے ہرام تصوير بنا سكتے ہم نئى تصوير بنانا انسان كى اور جانداروں كى آرام ہے ليكن اب حج كو آپ كو جانا ہے تو آپ كو كيا كرنا پڑے گا اس كے پاسپورٹ كے ليے آپ کچھ بھى دے اپنا نام خالی نہیں آپ کے نام کے ساتھ آپ کے پاسپورٹ پہ کیا چاہیے آپ کی تصویر چاہیے یا ایک انسان اپنے جسم کے کچھ حصے دوسروں کے سامنے کھول سکتا ہے نہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اب علاج کرنے کے لیے ضروری ہے اب کیا کرے گا اس کو ڈاکٹر کے سامنے اپنے جسم کا حصہ کھولنا پڑے گا مرد ہے عورت ہے تو یہ مجبوری ہے تو بعض احکام اللہ نے ایسے بتلا دی ایک آیت ہے لیکن اس ایک آئےت زمن میں تھی بات یہاں کہ تمہارے لیے اللہ نے حرام چیزیں بتلا دی ہیں لیکن یہ کہ تم اگر مجبور کر دیے جاؤ تمہارے لیے ایسی مجبوری پیدا ہو جائے کہ آپشن تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر اس چیز کی گنجائش تمہارے پاس پیدا ہو جاتی ہے مثلاً ایک عورت پانی میں ڈوب رہی ہے ڈوب رہی ہو اب ایک آدمی وہاں کھڑا ہے کنارے اور ایک دم ایکسپرٹ تیرنے والا ہے وہ اور بول رہی بھئی بچاؤ بولے نہیں کیوں ہم پرائی عورتوں کو نہیں چھوتے وہ ڈوب کے مر جائے گی اس کو کیا کرنا پڑے گا پکڑ کے اس کو بچانا پڑے گا اب کوئی اس کے بارے میں پتوا دے تو نے پرائی عورت کو چھوا تیروں پر کیا ہے تو گناہ گار ہے تو نے ہاتھ کا وی کیا کیا کہہ سکتا ہے نہیں ان ملیات اصل تو نیت پر فیصلہ ہوگا دوسرا یہ کہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کو پانی میں کود کے بچانا ضروری ہے اس مجبوری میں اس کو چھونا کیا ہو گیا اس کے لیے گنجائش اس کیسا اس کو بچائے گا کیسے بھائی اس کو بچانا پڑے گا کھینچ کے لانا پڑے گا کوئی راستے پہ اور اب گر گیا ایکسیڈینٹ ہوگا اس کو اٹھا کے لے جانا پڑے گا تو بعض چیزیں عام حالات میں حرام ہیں لیکن بعض مجبوریوں میں وہ چیزیں ان کی گنجائش پیدا ہوتی ہے دیکھیں ایک لمبی لسٹ اس میں آ جائے گی اور مختلف احوال میں اس کی گنجائش پیدا ہو جائے گی تو اب یہ ایک آیت ہے لیکن اس ایک آیت کی زمن میں کئی باتیں آ گئی. تو دین کامل ہے لیکن اللہ نے کچھ سلوٹ ایسے رکھے ہیں کچھ اسناط ایسے رکھے ہیں کچھ احکام ایسے بتا دیے کہ اس کی زمین میں بہت کچھ آ سکتا ہے اب کوئی آدمی بولے کہاں کہ سے آیا فوٹو نکالنا اس زمانے میں تھا نہیں حج کے لیے اب تم نکال رہے بدار بولے ہم تھوڑی اپنے دل سے کر رہے ہیں گورنمنٹ نے کمپلسری کر دیا پاسپورٹ کے لیے تو کرنا پڑے گا پر یہ حرام ہے نا کیسے جائز ہے اب یہ نیا حکم کہاں سے آیا تم نکال رہے ہو اس کے لیے تم کیسے اس کو جائز بتا رہے ہو قرآن میں جائز نہیں ہے ہریز اللہ نے کرنا وقد فصل علیہ اللہ مزدور تم اللہ حرام کو اللہ نے صاف بیان کر دیا ہے ہاں مگر یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ تو ہم مجبور کر دیے گئے اس کے بغیر آج ہو ہی نہیں سکتا آج پر فرض ہے تو مجبور ہم کو کیا کرنا پڑے گا یہ کرنا پڑے گا تو ایسی کئی باتیں ہیں جن میں زمن بہت کچھ آ جاتا ہے تو مجمل آیت ہوتی ہے مجمل حدیث ہوتی ہے لیکن سب کچھ اس میں آ جاتا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا سنن نبی داؤد وغیرہ میں حدیث موجود ہیں کہ اللہ کے رسول ہم دریا میں سمندر میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم پانی ساتھ ملے جاتے ہیں پانی تھوڑا ہوتا ہے اب اگر اس پانی سے نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے کبھی دور نکل جاتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے تو اب اگر اس پانی سے ہم وضو کر لیں پیاتے رہ جائیں اور اگر ہم کو پینا ہے تو پھر وضو اتنا پانی تو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے تو کیا ہم دریا کے سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں اپنا بماء البحر کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اہور ما الحل الہل ہو اتہ ما سمندر کا پانی تمہارے لیے طہور ہے یعنی طہور کا سبب طہور کا وسیلہ کے لی جائز ہے سمندر کے پانی سے تم وزو کر سکتے ہو اور ہند میں اس کا مردہ تمہارے لیے حلال ہے اس کا مردہ اس کا مردہ نے انسان نہیں اس کا مردہ نے کیا مردہ مچھلی ہے اس کی تمہارے لیے کیا ہے حلال ہے تو اب اس حدیث میں اور دوسری اور بھی روایتیں ہیں کہ ہمارے لیے دو چیزیں مردار حلال کیے گئے اس میں مچھلی کو بھی ذکر کیا یا اسی طرح سے اور حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ جو سمندر میں ہے جسے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا قیام یعنی سعید البحری وقع ہوں ہند القوم تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اب سمندر میں کیا کیا ہوتا ہے علماء نے کہا جو کچھ بھی سمندر, سمندر میں ہوتا ہے وہ سب تم کھا سکتے ہیں آج بہت سارے پوچھتے ہیں کہ پرانس کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے پورا چیز کھا سکتے کہ نہیں اب اس میں اختلاف علماء کا ہے لیکن امام شافر احمد لارے فرماتے ہیں جو بھی سمندر میں اللہ نے حلال کیا ہے اس کو کھا سکتے ہیں سوائے ان چیزوں کے جو انسان کے لیے مضر ہوں انسان کے لیے نقصان ہے کھایا اور گیا تو ایسا نہیں کھایا آدمی کوئی ایسی زہریلی چیز ہے کہ کھا لیا اور اس سے اس کا نقصان ہو جائے تو سمندر کا کیا زمین پہ بھی نہیں کھا سکتا لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں تو ایسی کئی مثالیں ہیں جن میں اجمالی طور پر ساری چیزیں اس میں شریک ہو جاتی ہیں اور اصطنات ہوتے ہیں ان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو اس باب میں ہوں تو ایسی اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر دیا ہے ضروری نہیں کہ آپ کے لیے نام سے وہ چیز حلال اور نام سے وہ حرام جیسے مثال کے طور پر کیا ہے؟ ہے بہت سارے کیا مکرو ہے مکرو نہیں سگریٹ کے بارے میں زیادہ مضبوط بات یہ جائے نہیں ہے اب آپ دیکھیں قرآن اب کوئی آدمی کہے گا اب بتاؤ کہ قرآن میں تمہارے تم بولتے نا قرآن ساری برائیوں سے روکنے کے لیے آیا سگریٹ کا نقصان واضح ہے جو مال مورو جو کمپنی بڑی ہے جس کا سگریٹ کا ایڈورٹیزمنٹ جس کا آتا تھا اس کو کینسل ہو گیا سگریٹ والا خود بولا مت پیو کیونکہ کوئی جا کے دیکھنا چاہے تو اس کی ڈاکیومینٹری پوری دیکھ سکتا ہے جو بڑا مال بور مین جو بھی بولتے تھے اس کو تو بہت ہینڈسم اور بہت ان کے حساب سے ہینڈسم ہمارے یہاں تو ہینڈسم وہی ہوتا ہے جو تو اس کو کینسل ہو گیا تو اب جو بھی سگریٹ آتا ہے اس سے کیا لکھا ہوتا ہے پیکٹ کے اوپر سگریٹ سموکنگ از انجورس ٹو ہیلتھ سگریٹ سموکنگ صحت کے لیے کارک ہے بہت نقصان دہ ہے مزر ہے اب تمہارے قرآن میں کسی سگریٹ منا ہے تو یہ نقصان کی رہے کی بھی قرآن میں نہیں ہر اس میں بھی نہیں, نہیں. تب سگریٹ ہوتا تو بولتے نا بولے پھر دین کا مل نہیں ہے اب نیا دین چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وہ اللہ تقولو Do not kill دلف اپنے آپ کو مارو مت اپنے آپ کو قتل مت کرو ولا تقت الکو سکم اپنے آپ کو قتل مت کرو یا ولا تلقو بھی عیدی کم الکا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تو ڈائریکٹلی بھی ڈو ناٹ کل یو سیلف اور یہ بھی کہ انڈائریکٹلی اپنے آپ کو ولا تلقو بھی عیدی کم اللہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لئے پیش مت کرو اپنے آپ کو حالات اپنے پھینکو مت تو دونوں اعتبار سے ڈائریکٹ سویسائیڈ ہو یا اسی طرح سے ایسا ہو ایسا ہو, ہو یا ایسا ہو دونوں بھی کیا ہیں دونوں بھی اپنے آپ کو مارنا ہے دو طریقے ہی مارنے کے ایک تو آدمی کیسے مارے اپنے آپ کو ایسا بندوق سے اپنے آپ کو مار ڈالا دوسرا مارنا کیسا ہے ایسا مارنا ہے سگریٹ آدمی پی رہا ہے وہ انڈائریکٹ سوئسائڈ اور آپ کو کوئی شریف ڈاکٹر نہیں بولے گا کچھ نہیں ہوتا کوئی بھی آدمی جو واقعی مواقف ہے وہ یہ بولے گا کہ مزر ہے اسی لیے جو سب سے ہلکا سگریٹ آتا ہے ان شاء اللہ کسی اور درد ہم اس کے بارے میں بھی تفصیل سے دیکھیں گے سگریٹ اسموکنگ کے بارے میں کیا ہے جو بھی اس طرح کی منشیات یا جو بھی اس کو آپ کہتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہم دیکھیں گے لیکن جو سب سے ہلکا اور پیارا سگریٹ جو ہے مور کمپنی اور بہت ساری خواتین بھی اس کو پیتی ہیں وہاں پر ہے. مور اس کا کمپنی کا بھی مالک بولتا ہے دیر از نو سیف سگریٹ انلڈ دنیا میں کوئی بھی سیف سیگریٹ نہیں ہے کہ آپ کو سگریٹ ایک دم کچھ نقصان اس میں نہیں اس نے ملا دنیا میں کوئی سیف سیگریٹ نہیں ہے آپ کتنے بھی فلٹر اس کو لگاؤ کچھ ہونے والا نہیں اس سے نقصان ہونا ہی ہو ہے آپ کو تو اب یہ کہاں ہے قرآن میں اللہ نے ایک عام بات, بات بتائی ولا سلقو بھی لو کا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تو آپ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جس سے آپ ہلاکت میں پڑے تو ایسی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اسی طرح سے کوئی آدمی کہے کہ یہ ڈرگ منع کدھر ہے جو آدمی ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے جو بھی اس کے نام میں نہیں بتاؤں گا تو جو بھی ڈرگس پیتا ہے آدمی تو وہ حلال کیسے ہوا یا حرام کیسے ہوا بتاؤ حلال تو نہیں حرام کیسے ہوا قرآن میں تو اس کا نام نہیں ہے ڈرگز حلال یا ڈرگز حرام نہیں آئے گا حدیث میں بھی نہیں ہے کیسے حرام ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صاف آپ نے خود فرمایا کہ ما میں از کروں فقلیل ہوں حرام کہ جس کی زیادتی سے نشہ آئے اس کا تھوڑا بھی کیا ہے حرام یہ آپ نے فرمایا کہ کل مسکرن خمر و کلو قمر حرام ہر نشے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر کیا ہے حرام تو آدمی چاہے یعنی پی کے نشہ کرے یا کھا کے نشہ کرے کسی بھی صورت میں ہو آؤٹ پٹ کیا ہے نشہ تو نشہ ہوتا ہاں حرام ہے چاہے وہ چبا کے نگلے چاہے وہ پی کے نگلے چاہے وہ دھواں لے چاہے وہ انجیکشن لے چاہے کچھ بھی لے جو بھی طریقے اس کے ہیں کل مسکرین قمر اور کل قمر حرام ہر نشہ دلانے والی چیز کیا ہے خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے اب حالانکہ اس کا نام قرآن سنت میں آپ کو نہیں ملے گا لیکن قواعد اللہ تعالیٰ نے دیے ان قواعد سے آپ آنے والی ساری برائیوں سے بچ سکتے ہو ہے؟ یعنی آپ یہ کہیں گے کہ دین کامل ہے اس کا نام تو آیا نہیں قرآن میں ڈرگس کے, کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں نہیں ہے تو پھر وہ کیسے حرام تمباکو سگریٹ نہیں کیسا ہے کیسے حرام اللہ تعالیٰ نے اس کو اجمالی کچھ اشارہ آپ کو ملے گا یا تو تفصیلی حرمت آئے گی یا پھر اجمالی قاعدہ اللہ اس میں بیان کرے گا اس قاعدے میں قیامت تک جو بھی چیزیں فٹ ہوتی چلی جائیں گی وہ آرام ہوگی ہے الیہل سلحم دین آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا وہ اصمن تو علیہ اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی وہ ربیۃ القم السلام اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا تو ایک دین کامل ہے اللہ نے اسلام کو دین کو اپنی نعمت قرار دیا یہ مصیبت نہیں ہے بہت لوگوں کے لئے پڑھے لکھے کیا؟, کیا اسلام میں یہ حلال یہ حرام وہ ایسا کرو یہ کمپلسری پردہ شراب نہیں پی سکتے فلمیں نہیں دیکھ سکتے تمباکو نہیں کھا سکتے یہ نہیں کر سکتے کیا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا سود نہیں لے سکتے ہیں دے بھی نہیں سکتے ہیں گارنٹر بھی نہیں بن سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں کتنی پابندی ہیں نا اپنے اسلام میں اللہ نے بتلایا کہ کیا ہے تمہارے لیے وہ اتمن تو علیہ इस्लाम तुम्हार ली मुसीबत नहीं है इस्लाम नेमत है आप अपने बच्चे को क्या बोलते बहुत पाबंदी स्कूल में बगैर पाबंदी की स्कूल होना चाहिए कुछ भी करो पढ़ो नहीं तो मत पढ़ो लड़ो गिरो पढ़ो कुछ भी करो पढ़ो में आजादी हो ऐसे स्कूल में बच्चे को डालेंगे आप क्योंकि स्कूल है कि जंगल है वो चिड़ियाघर है आप क्या बोलेंगे ऐसा स्कूल एकदम डिसिप्लिन हमारे बच्चे के स्कूल तो बहुत कड़क کیسا بتاتے ہیں بہت اسٹرکٹ جاتے وقت ناخو دیکھیں گے अगर کنگئی اگر ادھر ہو گیا تو گیا گھر کام سے بٹن اگر ایک بھی ٹوٹا ہوا ہو تو اس معلوم میں کیا توڑ دیں گے بھیج دیں گے واپس گھر کا تو آدمی بچے کے لیے کیا بول رہے ہیں بہت سختی ہے بہت پابندی یعنی یہ سکسیس کے لیے ضروری ہے اور اسلام میں بات ہے پیسے دے کے پابندی اچھی اور فری میں پابندی اچھی نہیں سوچیں ڈاکٹر اگر بول دے یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ تمہاری بیماری کا کارن یہ تمہاری بی, بیماری کے اسباب یہ اب اچھا ہونا ہے ہاں ایک مہینے کا دو مہینے کا کورس ہے یہ اگر تم نے نہیں کھایا ختم تمہیں ختم مطلب اچھے ہو جاؤ گے اور کھایا تو ختم تو آدمی کیسا کرتا پھر शकर तेल घी नमक बीपी भी है शुगर भी है और हार्ट भी है तीनों चीजें उससे बचने के लिए एकदम आप मजबूत बन जाओगे खाली एक महीने मेरी बात मानो आदमी अपने ऊपर क्या लेता है पूरी पाबंदियां लेता है पोता नमाचा पाक हुआ पेड़ा नहीं बैठे सॉरी क्यों मीठा नहीं खा सकता मैं मीठा परहेज ولینے میں گئے گوشت نہیں پلان جگہ گئے گھی نہیں تیل نہیں یہ نہیں وہ نہیں پرہیز کرتا کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اللہ نے وہ نہیں اچھا ہونا ہے مجھ کو پابندی کے ساتھ اچھا ہوتا آزاد رہو جو جینا ہے کھاؤ مارتا کیا میرے کو دشمن ہے کچھ بھی گلا کے مارے گا مجھ کو نہیں پرہیز کرنا ہے مجھ کو دنیا کا اصول ہے یہاں کسی بھی بڑی کامیابی کے لیے چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے آپ کسی کو بھی دیکھو دنیا میں کھیل کود کے کوئی بڑا نہیں بنا ہے. اس کو اپنی چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے یہ زیادہ مشکل ہے بہت سارے لوگوں نے سائنسدانوں نے یہ بھی بات کہی سائنٹسٹ وہ نہیں ہوتا जो بہت انٹیلیجینٹ ہو سائنٹسٹ اصل وہ ہوتا ہے جو ڈسپلنڈ ہو وہ ڈسپلین ہے جو اس کو اتنا اونچا لے جاتا ہے اگر ڈسپلین نہ ہو تو عقل بہتوں کو عقل ہوتی ہے لیکن وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں ڈسپلن نہیں رکھ پاتے اتنی محنت کرنا پڑتا اس کو لگے رہنا پڑتا ہے اس کو تب جا کے وہ کر پاتا ہے وہ کیریکٹر ہوتا ہے جو اس کو سائنسدہ بناتا ہے نہ کہ صرف انٹیلیجنس کیریکٹر اصل ہوتا ہے ایک ٹیسٹ کیا ہے نہیں ہو رہا جارا کو ایسا نہیں ہوتا اس کو کرنا کر رہا کر رہا کر رہا لگے رہتا ہے وہ اس کا کیریکٹر اس کا ڈسپلین ہوتا ہے جو اس کو نتیجے تک پہنچاتا ہے نہ کہ اس کی انٹیلیجنس انٹیلیجنس سیکنڈری ہے کتنے ہوشیار دنیا میں पाबंदी پابندی پابندی کے بغیر آزادی نہیں تو آپ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں نہیں ڈالتے جہاں آزادی ہو آپ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں ڈالتے جہاں پہ پابندی ہو لیکن جیسے ہی اسلام کا معاملہ آتا ہے آپ کیا بولتے کیا یہ پابندی وہ پابندی وہ پابندی آپ انسان کی پابندی ماننے کے لیے تیار ہے اللہ کی پابندی ماننے کے لیے تیار نہیں شرمانا افسوس کی بات آپ جاہل کی بے بنیاد تابندی وہ ماننے کے لیے تیار ہیں کوئی بھی میننگ اس میں نہیں ہے نیلا کمیز کالی پتلون وہی پہن کے آپ کا بچہ آئے گا کیا حکمت ہے اس میں مطلب کچھ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کیا ہی? کیوں یہ چل رہے بولے وہ کچھ نہیں ہے ایسا ہے اب وہ وہاں تمہت وہ مینجمنٹ نے طے کیا کیوں بھائی کچھ فضائل اس کے ہوں گے وائٹ ڈریس بلیک پینٹ بچے کا یونیفارم ہے کیوں وہ کچھ بھی نہیں وہ پوچھنے کا نہیں ہے ہم نے ایسا ہے دوسرے اسکولوں میں نہیں ایسا ہم نے ایسا بنایا ایسا پہن کے آئے گا تو کیا جاتا کیا اس سے اگر ہمارا بچہ جبا پہن کے آئے تو کیا جائے گا نہیں ایسا ہی پہن کے آنا پڑے گا سوچیے ہم دنیا میں اب بچے کو ایسا بنا کے بھیج رہے ہیں وہ پابند بنتے ہیں آفس میں جاتا ہے ڈیوٹی پہ جاتا ہے آدمی لیکن دین کا معاملہ جب آتا ہے پابندیاں نہیں چاہیے اللہ کی پابندی جو آدمی قبول نہ کرے اللہ کی دی آزادی اس کو نصیب نہیں ہوگی جنت کی جو آزادی ہے لہن پیشا جنت میں ان کے لیے وہ سب ملے گا جو چاہیں گے یہ کیا ہوگی ابھی آزادی جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے آزادی دی تھی لیکن وہ الٹیمیٹ نہیں تھی وہ لمٹ جہاں سے چاہے کھاؤ پیو جو چاہے کرو اس پیڑ کے قریب مت جانا وہ آزادی تھی اور ایک پابندی تھی اس میں اب جب جنت میں جائیں گے وہ بھی نہیں رہے گا اب جو جنت میں جائیں گے ان کو بھی نہیں ہوگا اس پیڑ کے قریب مت جانا نہیں اب جہاں تم کو کھانا پینا ہے الٹی آزادی اللہ کہے گا میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں मैं तुमसे कभी भी? नाराज नहीं हूंगा जो खाना है खाओ जो पीना है पियो जो पहनना है पहनो जहां रहना है रहो जो करना है करो बैठ के गपे लगाओ कोई तुमको ऐसे नहीं आएगा गई क्यों नहीं काम पे अब तक बस सारे लोग बैठे गप सप करते टाइम टाइम होगा क्या साहब का आने वाला है साहब कौन घर में जो बैठा है میں گیا کبھی گھر میں معلوم نہیں پھر رات بھر بھاری نہ گا اگر ایک بار بند ہو گیا گیا کام تو دنیا میں یاد رکھیں وہ اتمم تو علیک میں نے اپنی نعمتوں پر تمام کر دی اللہ کا ہم کو پابندیوں میں رکھنا ہماری بھلائی ہے ہم اپنے بچوں کو باہر نہیں چھوڑتے باہر نہیں جانا کیوں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا بچے کو نہیں معلوم بچہ ہوتا ہوں کیا ماں باپ ہے باہر جانے نہیں دیتے ماں کو معلوم ہے یہ باہر جائے گا گاڑی آئے گی ٹکرائے گی نقصان ہوگا ماں باپ اس کے نقصان کے لیے پابندی ڈال رہے ہیں بلکہ بالوں کا ڈانٹے بھی ہیں بچے کو نہیں معلوم کیوں اس کو نہیں معلوم ہے اس کا نہیں نا ماں باپ کا کسور نہیں ہے ماں باپ بچانا چاہتے ہیں اللہ ماں باپ سے بڑھ کے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمہارا بھی اللہ تعالیٰ کو دکھایا قیدیوں میں سے ایک عورت بچے کو ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گئی ایک بچے کو اس نے اٹھایا اپنے سینے سے لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو قیدی عورت ہے غلام عورت ہے یہ قیدی عورت یہ کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے اللہ کے رسول نہیں ڈالے گی اس کا بس جہاں تک چلے گا کبھی وہ اپنے اولاد کو آگ میں جانے نہیں دے گی کہا اللہ تعالی اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے تو یہ اللہ ہے جو نہیں چاہتا ہے بندے جو ہیں یہ جہنم میں جائے اللہ نے اسی لیے تو شریعت بھیجی ورنہ اللہ دنیا میں ڈال دیتا تم معلوم کرو کیا صحیح کیا غلط اور اگر غلط کر کے آئے تو بہت دلائی ہوگی تمہاری اللہ کر سکتا تھا کیوں رسولوں کو بھیجا کیوں کتابیں نازل کی کیوں انسان کے لیے صراط مستقیم کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا بتانے کا ہر دور میں کیوں نہیں چاہتا اللہ میں بحن ہوں بےآبی کمن شکم تم اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ اللہ کیا اللہ کو تھوڑی سا مزہ آتا ہے تم کو عذاب دینے میں اللہ کا کو کوئی فائدہ اس میں نہیں لیکن اللہ عدل والا ہے تو گناہ کرنے والے کو سزا ملے گی یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے اللہ تعالی رحیم ہے اللہ تعالی چاہے تو معاف کرے گا جو لائق ہوگا معافی کے اس کو معاف کرے گا وہ رحیم بھی ہے وہ رحیم بھی ہے اور عدل کرنے والا بھی ہے اور بالقسط اس کے عدل کا تقاضا ہے وہ سزا دے اس کی رحمت کا تقاضا ہے وہ معاف کرے جو معافی کا حقدار ہوگا اللہ اس کو معاف کرے گا جو سزا کا حقدار ہوگا اللہ اس کو سزا دے گا لیکن اللہ تعالی رحیم ہے سبق رحمتی غب میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اسی لیے بندہ گناہ کرتا ہے ہونا چاہیے کہ گناہ کے بعد سزا ہو چاہے توبہ کرے قاعدہ تو یہ ہے آپ کیا کریں گے چھوڑتے کسی کو آیا آدمی گاڑی آپ کی ٹکرا گیا آپ کی کار نہیں نہیں تھی اس کا پوری لائٹ پھوڑ دیا پانچ دس ہزار کی بیس ہزار کی آپ کیا بولتے سوری سر بول دیا آپ سے چھوڑ دیں گے اس کو نہیں چھوڑتا علاما شاء نہیں چھوڑتے کوئی آدمی کسی کو مار ڈالے بولے غلطی ہو گئی میرے سے سوری میں دوسرا سمجھ کے مارا اس کو چھوڑیں گے اس کو آپ پولیس چھوڑے گی اس کو نہیں سوری بولنے سے اس نے کوئی توڑ بیا. نہیں آپ بولیں گے وہ ٹھیک ہے گناہ معاف لیکن بھرپائی کرنی پڑے گی آپ کو بھرپائی کرنی پڑے گی آپ کو تو دنیا میں کوئی معاف نہیں کرتا ہے ہونا تو ہی چاہیے کہ معافی آدمی نیکی کرتا ہے اس کو انعام ملے گناہ کرتا ہے اس کو سزا ملے لیکن اللہ کیا کرتا ہے معاف بھی کر دیتا ہے اللہ سو سال سے گناہ کر رہا ہوں اب سمجھ میں آیا نہیں کرنا چاہیے کیوں موت سامنے اللہ معاف کرتے ہیں معافی سچی معافی اگر وہ مانگ رہے کیونکہ اللہ کو دل معلوم ہے اس کا ایک دم کلین کلین معافی صاف ستھری معافی اللہ معاف کر دے میرے کو اللہ معاف کر دے گا اللہ, اللہ بادشاہ ہے اور رب العالمین ہے اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اس کو بندے کی ایک چیز پسند آگے معاف کر دیا تو اللہ تعالی کا دین اس کی نعمت ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں خاص طور کے پڑھے لکھے حضرات کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں بہت پابندیاں ہیں یہ پابندیاں ہماری بھلائی کے لیے ہیں اگر آدمی اس نگاہ سے اس کو دیکھے تو آدمی دین پر عمل کر کے خوش ہوگا یہ پابندیاں اس کی بھلائی کے لیے ہیں ربی تو الحمل اسلام ابین اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر دیا مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے اسلام میں ہے اسلام کے علاوہ اور آدمی کچھ بھی کر لے اللہ راضی ہوگا اس سے نہیں اچھا اسلام کے علاوہ کا مطلب کیا ہے یعنی آپ عیسائیت اور کوئی دوسرا دین ہے وہ اپنا آ کے کچھ کریں تو اللہ قبول نہیں کرے گا ہاں اسلام پہ رہ کے اپنا کچھ نیا فلسفہ نکالیں تو اللہ راضی ہوگا ایسا ہے نہیں تمہارا گھڑا ہوا فلسفہ ہو یا کوئی اور دین ہو اللہ کچھ قبول نہیں کرے گا جو بھی تم کر رہے وہ کیا ہونا چاہیے اسلام ہونا چاہیے تمہاری ہر ایکٹیویٹی اسلام ہونا چاہیے اسلام ہوگی تو قبول ہوگی نہیں تو چاہے وہ کوئی دین گھڑا ہوا نہ ہو تمہارے اپنے ذہن کا کیپج ہو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اسلام کے سوا اللہ کی رضا ممکن نہیں تو تین باتیں اللہ نے اس میں بیان کی ہیں تینوں باتیں سمجھنے کی نمبر ایک دین کیا ہے کامیں نمبر دو اللہ کا دین کیا ہے مصیبت ہاں؟ نہیں کیا ہے نعمت ہے قیامت بول رہے ہیں کہ نعمت میں آ رہا ہوں اللہ کا دین کیا ہے اللہ کی نعمت ہے وہ ہمارے مصیبت نہیں ہے اور نمبر تین اللہ کی ربا کس میں ہے اسلام میں یعنی آدمی جو بھی کرتا ہے اگر وہ اسلام کی روشنی میں ہے تو اللہ کیا ہوگا راضی ہوگا اگر وہ اسلام کی روشنی میں نہیں ہے تو اللہ راضی ہوگا پھر تو کچھ بھی کر اللہ راضی نہیں ہوگا تو اللہ کی ربا اسلام میں اب دیکھیں ایک آیات میں کتنی چیزیں ہیں؟ اسلام کامل ہے اس میں کوئی نقص نہیں دو اسلام نعمت ہے اور اسلام کے بغیر زندگی مقبول نہیں ٹھیک ہے یہ وہ پہلا فائدہ ہے اس سلسلے میں عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالم جو صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں اتبعو ولا امام داروی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے اتب اتباع کرو فالو کرو کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرو اتبعو ولا اتب اور بداط ایجاد مت کرو بداط مت کرو فقد کفی اس لیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملا ہے اس میں تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے وہ دین کافی ہے تم کو اپنی طرف سے امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلو اپنی طرف سے اسلام میں دس نئی چیز داخل کریں گے کوئی ضرورت نہیں ہمدردی کی اسلام سے ایسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ نے جتنا دین دیا ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے کافی فقط خوفی تم تو دین تمہارے لیے کیا ہے کافی ہے جتنا دین دیا ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق کوئی اور دین بتائیے آپ ایسا زندگی کے کتنے شعبے ہیں پانچ کون کون سے ہیں نمبر ایک عقائد بلیف کریڈ فیٹ جو بھی ہمارا عقیدہ ہوتا ہے وہ ایک شعبہ ہے دو عبادات ورشپ ریچولس نمبر تین معاملات ڈیلنگس حقوق اور اسی طرح سے لین دین بزنس سب آئے گا اس میں نمبر چار اخلاقیات یعنی مارل کیریکٹر جس کو آپ کہیں گے مارل کوڈ کیا ہے ہمارے لیے حیا تقوا اور رحم اور توکل اور اس طرح کی جتنی صفات ہیں جو اللہ یا بندوں کے اعتبار سے نسبت سے ہوں نمبر پانچ آداب یا جس کو آپ کہیں گے معاشرت آداب کھانے کے آداب پینے کے آداب پیشاب کا کھانے نکا یہ وہ سب چیزیں تو اس اعتبار سے جو, جو ایٹیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں دین کے پانچ شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے تعلق سے آپ دیکھیں اسلام کی تعلیم کیسی ہے عقائد قائد پہ کتاب دیکھیں گے بھرا جائیں گے اتنی کتابیں لمحے لکھی ہیں عبادات بھرپور. ہر قسم کی عبادت عبادات کا شعبہ ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں معاملات ڈیلنگس گھر سے لے کے تجارت سے لے کے حکومت چلانے تک ڈیلنگس جتنے بھی حقوق سزائیں اور یہ سارا شعبہ پھر ماں باپ کے اولاد کے اس کے اس کے حقوق پڑوسیوں کے دوست کے دشمن کے رشتہ داروں کی جائیداد کی تقسیم معاملات لین دین کے اعتبار سے ڈیلنگس اور حقوق کے اعتبار سے اخلاقیات آپ دیکھیں صفات کتنی صفات ہیں ایک کتاب جو عرب کے علماء نے جمع کی ہے انسانی صفات کے اعتبار سے اچھی اور بری کیا ہونا کیا نہیں ہونا پندرہ جن دوں میں ہو. نظرت النعیم اس کتاب کا نام ہے عربی زبان میں کتاب ہے کوئی دیکھنا چاہے تو انٹرنیٹ پہ فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے واقف سے نظرت النعیم نظرت النعیم یہ کتاب ہے کتنی جلدوں میں ہے پندرہ جلدوں میں کہ کیا کیا کوالٹیز ہونا چاہیے کیا کوالٹیز نہیں ہونا چاہیے اب آپ سوچو کہ لکھے کے آؤ گے اس کے اندر آپ پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا نا پندرہ جلد ہے جد کا مطلب والیومز ایک دو تین چار اتنا اگر رکھیں گے آپ کی لائبریری میں تو اتنا ہوتا ہو اتنا ہے تو آپ نے کہ اخلاقی آداب آداب کے اوپر اتنی ساری کتابیں پیشہ پا کھانا کھانا سونا جاگنا یہ وہ نکاح رشتہ داری وغیرہ وغیرہ مہمان میزبان اور بچے اور اللہ سے تعلق کے اعتبار سے ساری چیزیں آداب آپ کو ملیں گے اتنے سارے آداب ہیں تو کئی سے جلدوں میں ابن مفلح کتاب دیکھیں الدا بشیہ اب چار پانچ جلدوں میں آپ کو کتاب ملے گی تو اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیں گے فقد کفی تو بہت ہے تم کو اپنی طرف سے اپڈیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم اپڈیٹ ہو ہم کیا کرتے ایک تو جاہل اوپر سے اپڈیٹ کو اپنی اسلام میں ایسا رہنا چاہیے تھا نا اکثر اچھا؟ خود اس کو معلوم نہیں ہے بعض وقت وہ آلریڈی رہتا اسلام میں یا وہ غلط رہتا لیکن یہ کیا کرتا خود اپڈیٹ نہیں ہوتا خود سیکھتا نہیں مولوی صاحب کو سکھاتا ایسا نہیں ہونا چاہیے کتنے لوگ ہیں ایسا بولتے جاؤ تم یہ اس ٹاپک پہ بولو اس ٹاپک پہ بولو اس کو خود کچھ نہیں معلوم یہ دین سیکھتا نہیں ہے لیکن علماء کو سکھاتا کتنا بڑا یہ کتنا بڑا علم والا ہے خود سیکھتا نہیں ہے اس کو کڑے رہ کے پوچھیں گے تو اس کو بولتے ہیں تو بولیں گے ذرا ٹھہر میں بھی آنا جو جائے گا تو آئے گا نہیں باہر سے دھاگ کے دے گا کس کا نمبر آئے یہ حال اس کا ہے اس کو کیا معلوم ہے ہم دین سیکھتے نہیں ہیں اور ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہم دین میں اضافے کرنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ تب تم فالو کرو اتباع کرو ولا تب اپنی طرف سے تم اضافے دین میں کرو مت فقد کفی تمہارے لیے جتنا دین دیا گیا نا وہ بہت ہے کافی ہے اس پہ چل چل کے تم مر جاؤ گے دین باقی رہے گا اتنا دین ہے ہے کوئی ہمیں سے بولنے والا میں نے اسلام کے سارے حکم پہ عمل کر لیا تھا ابھی نیا کیا بتاؤ کوئی ہے ہے کوئی مائک لال صاحب پانچ دن کی نماز ڈھنگ سے پڑھ رہا ہو باقی بات بعد میں کرو نہیں اتنا بادشاہ دین کا اتنی اتنے راستے خیر کی اتنی جنت کے اعتبار سے اتنی خیر ہیں کہ سارے پہ عمل کرنے کا موقع اس کو نہیں مل پائے گا اتنی زندگی مل کے بھی سال بھی مل جائے اس کو نہیں چل پاتا پورے دین پہ اتنا دین ہے اتنا اتنے آمان ہے کہہ رہے فقط کتنی تو بس ہے جتنا ملا اتنے پہ عمل کرو اپنی طرف سے کیوں نیا نکالتے ہیں ہر چیز کے لیے ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے تو یہاں پر ابن مقصود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعو ولا فقد کفیتو نکالنے میں ایک طرف جہل اور دوسری طرف دین میں اپنی طرف سے کچھ کم ہے ڈالنے کا مزاج ہوتا ہے دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں نمبر ایک جہالت اور دو اضافے یا تکمیل کہ ارے اپنے اسلام میں نکاح میں ہلدی نہیں ہے نا تو یہ کیا کرے گا ارے اسلام میں ایسا نہیں دلہا ڈولتاشے کے ساتھ ہاں گدے پہ بیٹھ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے پنجرے میں پھول کے جانا چاہیے اپنے اسلام میں نہیں تو اپنے کیا کریں گے اس کو تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتا تھوڑا تو ہم کیا کرتے ہیں دین کی گویا کے کیا کرتے ہیں تکمیل کرتے ہیں اپنی طرف سے ایسا لگتا ہے کچھ کمی اس ہے اور یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ویسے جیسے ڈاکٹر پیٹ کی دوائی دے بولے پیٹ کے ساتھ ترکی بھی کھا کیونکہ اپنی دے دے اس کو دوا اپنی طرف سے دوسرا دے گا نقصان کرے گا اپنی طرف سے اضافہ اگر کرے گا نقصان کرے گا تو جہالت اور تکمیل کا شوق یہ خود ایک نقصان کی چیز ہے کیونکہ یہ تکمیل کا شوق اسلام کو کامل کرنے کا جو خواب ہے یہ خود غلط خواب ہے یہ دین کو ناقص ماننا ہے بھائی آپ کامل کس کو کرتے آپ کامل کس چیز کو کرتے ہو کامل کو کامل کرتے نہیں تمجھا آپ نہیں سمجھا آپ لوگوں ہاں ناقص کو آپ کامل کرتے ہو آپ کی مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گلاس ہے وہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے تو آپ کیا کریں گے سارے گلاس بھرو بھائی کوئی بول دیا آپ کو پورا پھول بھر کے دو اس کو تو اس میں اگر پل پہ آپ کے بولیں گے کہاں ڈالوں گا اس میں کیا ہے گلاس لبا لب ڈبا ڈب بھرا ہوا یہ ایک دم اس میں میں ڈالوں گا تو کیا ہوگا اب بتائیے اس میں جب ڈالا جائے گا تو ہوگا کیا ایک گلاس ہے اس میں شربت ہے پانی ہے اب آپ اس میں شربت یا پانی اور ڈالو گے بھرنے کے بعد تو میں جو تھا وہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس گلاس ہے اس کے اندر ایک دم فل بھرا ہوا ہے ایک دم سوفسٹ بھی دیکھ رہے کو لا کے ڈال دیا اس کے اندر کیا ہوگا اس میں سے کچھ پانی نکل جائے گا جب آپ کامل میں اضافہ کرتے ہو تو اس کو نافس بنا دیا جب آپ کامل میں اضافہ کرتے ہو تو اس کو کیا کرتے آپ ناقص اس میں سے کچھ کم ہو جائے گا اسی لیے علماء نے کہا کہ جب بھی سماج میں کوئی بدات آتی ہے کچھ نہ کچھ سنت اس سماج سے نکل جاتی ہے کیونکہ برتن بالکل بھرا ہوا ہے آپ اس میں کچھ اپنی طرف سے ڈالو گے جو پہلے سے تھا وہ نکل کے گر جائے گا باہر نکل جائے گا جب سماج میں بدات لائی جاتی ہے وہ بدات کیا کرتی سماج میں سے سنت کو اٹھا لیتی ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے جتنا ہے اتنے پہ عمل کیا جائے فقط کو تو کافی جتنا ہے اتنا تو لیے کیا ہے کافی ہے اور ہمیشہ اضافہ اچھا ہوتا ہے نہیں جو پرفیکٹ ہوتا ہے اس میں بڑھانا اے پیدا کرتا ہے چائے والوں کو معلوم ہے کیسے بولتے ہیں ایک دم اتنی شکر ایک دم برابر اب شکر اگر آپ کہیں کہ بغیر شکر کی چاہیے آپ کو چائے سادہ حصہ اس سے سمجھیے اور اپنے نانا دادا کو سمجھائیے اس کو چائے آپ پیتے ہو چائے میں آپ اگر کتنی شکر لیں گے آپ میرے کو ایک شکر ایک چمچ لگتی ہے اس کو کتنی لگتی ہے دو بغیر شکر کی پیئے نہیں بغیر شکر کی کوئی چائے ہوتی ہے شکر چاہیے اب اس میں کیا بولا شکر چاہیے बगैर शक्कर की नहीं अच्छी लगती ना शक्कर की बहुत अच्छी लगती है अब अगर कोई आदमी कहें शकर की चाय अच्छी लगती है अपनी तरफ से क्या करें मोहब्बत में एक चम्मच नहीं मोहब्बत और बढ़ना चाहिए मीठे से क्या होता है और ले और ले। डाल दिया एकदम आधा पानी आधी शक्कर आएगी उसको दिया اب جیسے پہلا گھونٹ پیے گا کیا کرے گا وہ کیا لائے شا... چائے لائے کہ شربت لائے پیے گا وہ آپ تو بولے ہیں میرے کو شکر والی چائے اچھی لگتی بولے دل بھر کی شکر ڈالا اس میں تاکہ آپ خوش ہو جائیں کہ بندے اتنی شکر اتنی شکر سے کیا ہوگا وہ عیب دار ہو گئی اس میں کم ہوتی تو عیب تھا زیادہ ہوگی تو عیب جتنی چاہیے اتنی چاہیے دن میں سے آپ گٹاؤ گے ایب بڑھاؤ گے وہ بھی ایب ہے گٹنے میں بھی ایب ہے اور بڑھنے میں بھی ایب جتنا ہے نا اللہ نے پرفیکٹ دیا آپ تو اپنی طرف سے کیوں بڑھا رہا تو اپنی طرف سے کیوں بڑھا رہا ہے تو اپنی زندگی میں ڈھنگ کے فیصلے نہیں کر پایا آج تک تو اللہ کے دین میں فیصلے کرنے لگ گیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بڑھاؤ یہ گٹاؤ تو اس کو کوئی حق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاز پسند نہیں تھی کچی پیاز کھا کے آنا پسند نہیں تھا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرین سے بات چیت کرتے تھے اور فرشتوں کو بدبو پسند نہیں اب جب آپ کی طرف سے صحابہ کو یہ میسج گیا کہ آپ کو پسند نہیں کچی پیاز کھانا صحابہ میں ڈسکس ہوا بڑھتے بڑھتے خبر کیسی ہوتی ایک خبر سے بڑھ کے ہر سمجھنے والا اس کو آگے کنوے کرتا ہے تو صحابہ میں بات یہ پھیل گئی یعنی ہوگئی پیاز نبی کو پسند نہیں حرام نبی کو پسند نہیں کا مطلب کیا حرام تو لوگوں میں کیا پھیل گئی بات ہو ریمت پیاز کیا ہو گئی ہے حرام اللہ کی نبی صلی اللہ اور اس کو جب معلوم ہوا کہ لوگوں میں یہ بات پھیل رہی ہے آپ نے جمع کیا لوگوں کو اور آپ نے لوگوں سے کہا کہاس لئی سبھی تحریم ما حل اللہ علی اے لوگو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے حلال کیا ہے میں اس کو حرام کروں میرے اختیار میں یہ بھی نہیں کہ میں کسی چیز کو حرام کر دوں میرے اختیار میں نہیں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا میں حرام نہیں کر میں حرام اس کو نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں میرے اختیار میں نہیں ہے میں دین میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتا ایک معمولی چیز ہے مجھ کو خود کو پسند نہیں لیکن میں بھی اس کو حرام یعنی نبی کو جو چیز پسند نہیں اس کا اختیار بھی آپ کو نہیں کہ آپ حرام نہیں کر سکتے امت کے لیے چھوڑیے اپنے لیے نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں لمبا کیس اس کا ہے وہ اس میں نہیں جاؤں گا میں لیکن آپ نے کہا اب سے میں شہد نہیں دوں گا آج سے شہد بند گویا کہ اپنے اوپر کیا کر لیا کمپلسری نو اللہ تعالی نے قرآن میں آیت نازل کی یا نبی لمح اللہ تب تغی مربا ازواجک اے نبی یا ایون النبی لما تحرم ما حل اللہ لک. اللہ نے جو آپ کے لیے حلال کیا ہے اب کیسے کس لیے اپنے اوپر اس حرام کر رہے ہیں آپ کس بنیاد پر اپنے لیے اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تب تغی مربع ازواجک آپ اپنے بیویوں کو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ بیویوں کی خوشی کے لیے آپ ایک چیز جو آپ کے لیے حلال ہے آپ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہونا چاہتے ہیں. میں نہیں کہوں گا آج کے بعد حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر نہیں کر سکتے آپ. اللہ تعالیٰ نے نبی کو ذاتی زندگی میں نہیں کر سکتے بھائی امت کے لیے تو بہت دور کی بات ہے اور آج یہ ایک نسل سے دوسری نسل سے تیسری نسل سے چوتھی نسل اپنی طرف سے کچھ بھی حلال اپنی طرف سے کچھ بھی حرام فلا میں بابا کی درجگا پہ جانا ہے اپنے کو وہ گوشت کھا کے نہیں جا سکتے تو گوشت کھائے تو کیا ہوتا گاڑی کون بتایا آپ کو بھائی کون بتایا ایک آدمی بے ادوا کے مسجد میں نماز پڑھ کے جائے کچھ نہیں ہونے والا اس کو کتنے لوگ ہیں لیکن آپ دیکھیے بغیر وہاں پر غسل کئے گئے یا یہ کئے گئے اپنے اوپر ایسی یعنی واجبات جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ایسی حرام چیزیں اپنے اوپر کر لینا جو شریعت میں حرام نہیں ہے تو ایسی کئی چیزیں ہیں جو آدمی اپنی جہالت سے دین میں اضافے کرتا ہے اور یہ کیا ہے یہ اللہ نے منع کیا ہے دین کیا ہے کامل ہے آپ اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش مت کرو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو دین کے مطابق دین کے مطابق آپ آپ آدمی اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جو خیر کی چیز جو ہم کو معلوم ہونی چاہیے تھی وہ دین جو پورا کا پورا خیر ہے کوئی چیز بندوں کے لیے خیر کی تھی اس کو چھپائے نہیں جو شر جو انسانیت کے لیے شر تھا اس کو چھپائے نہیں ہے آپ نے بتا دیا یہ خیر ہے یہ شر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا بندوں تک پہنچانا ضروری تھا وہ سب کا سب پہنچا دیا مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ کا رنحا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں منظمہ جس آدمی کا یہ کہنا ہو جس آدمی کا یہ دعویٰ ہو ان رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا دیا لبن و مینن اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا دیا جس کو اللہ نے کتاب میں بیان کیا اس کو نبی نے چھپا دیا فقد اعدم اللہ الفریا اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر کیا کہا اس نے جھوٹ کیوں کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے یا یو ار رسول بل انزلہ ربک اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو بھی نازل ہوا ہے آپ سب کا سب پہنچا دیجیے ما انزل الیک جو کچھ نازل ہوا ہے آپ کے پاس اللہ نے اس میں بتایا کچھ پہنچاؤ کچھ مت پہنچاؤ اللہ نے کیا بتلایا سب پہنچاؤ تو اللہ کے نبی نہیں پہنچائیں گے اللہ نے حکم کس کا دیا سب پہنچانے کا بلغ بل ضلع میں ربک آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے آپ سب کا سب پہنچا دو وہ علم تفعین اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فما بل تاری آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں پہنچایا نہیں ہوگا کیونکہ اگر نہیں پہنچایا تو اللہ کیا کے رہا ہے اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنا علم اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کو سب کو پہنچا دیا کچھ چھپایا نہیں تو اب جو آدمی بدایات میں مبتلا ہے گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں بھی نیا جس جو میں نے نیا دین میں نکالا ہے وہ نبی نے چھپایا یہ دین میں ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارے نبی نے نہیں بتایا یہی بات ہوئی نا کہ اگر اپنی طرف سے کوئی آدمی اضافہ کر رہا ہے تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین میں ہونا چاہیے تھا اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں کیا یا نبی نے اس کو بات تو یہاں پر دوسری بات ہم نے سیکھی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کچھ چھپایا نہیں سب کا سب پہنچایا اور اللہ کا حکم آپ کو یہ تھا نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کامل نمونہ ہے ہمارے لیے آئیڈیل کون ہیں باپ دادا نہیں ہمارے لیے نمونہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم दिन में बराबर बाप दादा को पकड़ के चलता है लेकिन बाप दादा अगर पजामा पहनने वाले हो तो ये जीन पैंट पहन बराबर पहनता वो सुनता नहीं अगर बाप दादा लुंगी पहनने वाले के हमारे दादा हमेशा लुंगी पहनते थे दादा बोले बेटा लूंगी पहनना है जाओ तुम का लूंगी मैं जीन पैंट पहन पहनूंगा और अगर वो चप्पल पहनते थे स्लीपर बोले नहीं मैं नाइकी की शूज पहनूंगा अच्छा اس میں گاگل بھی وہ گا. اگر موٹا کال آ چما پہنتے تھے نہیں میں ریبین کا پہنوں گا اس میں نہیں مانتا ہوں لیکن دین میں جیسا باپ دادا بولے ویسا جس میں واقعی نبی کی ماننا چاہیے نبی کی چھوڑ کے کس کی مانتا ہے باپ دادا کی ہمارے لیے اسوا کون ہے کس کو دیکھ کے چلنا چاہیے باپ دادا کے پابند ہمارے نبی ہیں یا ہمارے باپ دادا نبی کے پابند ہیں یہ فیصلہ ذرا ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے کرنا ضروری ہے زیادہ جلدی اس میں نہ کرے آدمی سوچ سمجھ کے اس میں فیصلہ کرے کہ کون کس کا پابند ہے بھائی نبی کی سنت باپ دادا کے پابند ہے کہ باپ دادا کے حساب سے سنت کو بدلا جائے یا باپ دادا پابند ہے کہ سنت کے حساب سے ان کو بنایا جائے یہ آدمی کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد کا حسن وقت मॉडल آئیڈیل اچھا نمونہ کہاں ہے تمہیں اچھا نمونہ اگر مل سکتا ہے اللہ کی واقعی عبادت گزار بندگی والی زندگی اگر تم کو دیکھنا ہے اللہ کی محبوب زندگی اگر تم کو دیکھنا ہے जिंदगी کس کی زندگی میں ملے گا باپ دادا چار گالیاں دیتا ہوں تو جائیداد میں نہیں رکھے اس کو کتنا ان کے لیے لانتیں کرتے کتنے لوگ ہمارے باپ نے نا ہماری زندگی خراب کر دی کانوینٹ میں پڑھاتے نا آج میرا یہ حال نہیں ہوتا آج پھیری لے نہیں گھومتا میں آج ڈرائیور نہیں ہوتا میں آج یہ نہیں کرتا میں آج کس کو دنیا کے معاملے میں ان کے فیصلوں کو غلط بولتا ہے لیکن انہوں نے بولے ہمیشہ فاتح دیتے رہنا ہم مرے یا جیے لیکن فاتح جوڑنا نہیں برابر پابندی سے دیتا ہے دنیا کے معاملے میں نہیں مانتا ہوں اچھا کسی کو بولیں گے بھائی ثابت نہیں ہے مت کرو ارے ماں باپ نے بولے ماں باپ کا ماننا نہیں ہے کیا اسلام میں اچھا اتنا یعنی ایزہ آ رہا تو اچھا ٹھیک ہے اگر وہ بولے باپ چھوڑ دے بیلاک دے ہاں بیوی کو تلاک دے چھوڑتا نہیں ہمیں بولیں کہ چھوڑنا چاہیے لیکن ماں باپ کی جیسے ہی بولے چھوڑتا نہیں ماں باپ کو چھوڑ دیتا پھر ماں کو چھوڑ دیتا ان کی نہیں سنتا ہے تو یہ بھی سلیکٹو فرما برداری ہے اتنا دھوکا دینے کی کوئی کوشش نہ کرے ماں باپ کے ماننے والا وہ بھی کیسا ہوتا ہے سلیکٹ ہوتا ہے جو من کو بھائے وہی وہ آدمی کرتا ہے جو نہیں آتا اس کے دماغ میں نہیں مانتا تو دین کے معاملے میں کیوں اتنا اندھا ہوتا ہے دین کے معاملے میں وہ رسول کو اپنا اسوا اور نمونہ بنائیں باپ دادا اگر سنت کے مطابق ہیں بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو باپ دادا کی بات نہیں مانی جائے گی کس کی رسول کی اللہ نے کس کو آتورائز کیا ہے آئیڈیل کے طور پر تمہارے لیے کس کی زندگی میں کس وطنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تو اللہ کی طرف سے طے شدہ پیمانہ کرائیٹیریا، آئیڈیل ماڈل ہمارے لیے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بجائے کسی اور کو اپنا اللہ خوش ہونے والا نہیں اللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے آج ایک کی دنیا میں میں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ مثال کے طور پر کسی دردی کے پاس گئے کپڑا سلانے کے لیے اور آپ دبلے پتلے ہیں آپ نے ناپ آپ دیا اپنا بھائی میرا اتنا آسین ہونا چاہیے یہ کمیص میرا ہے اتنا ہونا چاہیے اس نے آپ کے بیٹے کے ناپ کسی دیا آپ کے لیے آپ کیا بولو گے میرا کپڑا خراب کر دیا تھی پہنیں گے آپ اس کو آپ کو آپ سے آپ کے بیٹے سے بہت محبت ہے نا کر کے میں نے کیا آپ کے کپڑے پورے آپ کے بیٹے کے سائز کے کر دیا اس کو پہنو آپ لیں گے آپ اس کو نہیں لیں گے آپ آپ کہیں گے تو نے میرا کپڑا خراب کر دیا بولے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کیا تو صحیح تو یہ کپڑا آپ لے جاؤ آپ آپ کے بیٹے کے کام آئے گا میرا پیسہ تو دو سلائی کا میں پیسہ دوں تو مجھ کو پیسہ دے کپڑا برباد کرنے کا کیوں اس لئے کہ میں نے نام اپنا دیا تھا میری پسند کا کپڑا نہیں ہے یہ جو کپڑا تو کیا ہے یہ میرے حساب سے نہیں پیسہ میں نہیں دوں گا تو نے مجھ کو پیسہ اس کو نقصان کی بھرپائی کر کے دے آپ اپنی پسند سے ہٹ کے اگر دردی کپڑا کی آپ قبول نہیں کرتے اللہ کی پسند سے ہٹ کے آپ زندگی اپنائیں اور اللہ قبول کر لے ہو سکتا ہے اللہ کی پسند کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو چھوڑ کے آپ کتنا بھی بن سور کے گئے اللہ قبول کرنے والا نہیں کتنا بھی آپ بیوٹیفائی پا... ہاں بیوٹیفائی ہو کے گئے اللہ کے پاس کچھ ہونے والا نہیں اللہ قبول ہی نہیں کرے گا اس کو ہمارا پیمانہ ہمارا نمونہ یہ ایسا کر کے آپ یہ ہمارے بندے ہیں یہ ہمارے رسول ہیں ان کی بتائی گی زندگی گزار کے آ تیری زندگی قبول کی جائے گی اپنے دل سے تو کتنا ہی اچھا جی کے آ کچھ فائدہ نہیں ہمارے پاس تو ہمارے لیے پیمانہ کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تین باتیں ہیں تین باتیں بدات پر گفتگو سے پہلے ہم کو یاد رہنا چاہیے نمبر ایک پہلی بات کیا تھی دین کامل ہے دوسری بات اگلے ہفتے بولیں گے ہاں گھر کو جانا ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپایا نہیں جتنا ہم کو معلوم ہونا چاہیے تھا اتنا بتایا کہ چھپایا بتا دیا اب ہم کو نہیں معلوم قصور کس کا ہے ہمارا ہے اور نمبر تین ہمارے لیے پریکٹیکل آئیڈیل ماڈل کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کوئی نہیں تو یہ تین باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں اس کے بعد ہم اگلے درس میں مزید انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بدعت کے تعلق سے اس کی کیا برائیاں ہیں پھر آخر میں ہم دیکھیں گے بدعت کو کیچ کیسے کرنا اینڈ میں ہم دیکھیں گے بدات کو پہچانا کیسے جاتا ہے ابو الحاظ و اسطف اللہ علی و رکم